مَن يَعْبُدِ ٱللَّهَ فَلَا مُذِلَّ لَهُۥ وَمَن يُذْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُۥ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديح دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعت زلالا وکل ذلالت فی النار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 ربنی انکر کلتیب تو من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسلهوا بينهما فإن بغت على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين اخوتن فصلی اخبئی کم وم حضرت محترم آج کی مجلس میں جو گزارشات عرض کرنی ہیں ان کا مقصد امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنفیون سے نکالنا ہے جو ان کی بربادی کے لیے پیدا کی جا رہی ہے یاد <تصفح> رکھیں <تصفح> <تصفح> اللہ مالک وہ ذات پاک ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے حالات سے باخبر ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ جو پہلے ہو چکا جو ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے کوئی بھی بات ایسی نہیں جو اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی ہو اور اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آنے والے خطرات سے آگاہ بھی کیا اور ان خطرات کا حل بھی پیش کیا اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ آپ کے لیے بھی ایک امانت ہے جو آپ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ہم جس طریقے سے افطرات انتشار کا شکار کیے جا رہے ہیں کہیں ہم اپنی آگ ہی میں نہ جل کے مر جائیں سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے ہجرت کے دسویں سال مکہ مکرمہ میں تشریف لائے پانچ دن حج کے منا مزدلفہ اور عرفات کے اندر ایسے اوقات ہے جس میں اللہ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں <تصفح> ان قبولیت کے اوقات اور گھڑیوں میں سب سے بہترین دن یوم العرفا کا ہے یوم الحرفا کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دو دعائیں مانگی ایک دعا آپ نے یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ کسی عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلی قومیں ہوئی تھی یعنی وہاں پہ پھر صرف وہ بچے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انبیاء کی تعلیمات پر سو فیصد چلنے والے تھے جو تزبزب کی حالت میں زندگی گزارتے تھے وہ سب برباد ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں اور کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا باوجود اس بات کے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی امتیں ایک یا دو گناہ کی وجہ سے برباد کر دی گئی ہم میں وہ سارے کے سارے گناہ ہیں جو ساری قوموں میں بھی اکٹھے کیے جائیں پھر بھی اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم مر نہیں رہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ دو ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں دنیا میں اجتماعی طور پر تباہی سے اللہ بچا رہے ہیں چھوٹے موٹے واقعات ہو جانے یہ بڑی بات نہیں ہے پہلی قوموں میں تو یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کرنے والا ہے وہ بچتا نہیں تھا جو بھی عذاب آتا سب کے سب اس کی لپٹ میں آ کے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے اور آپ دیکھ لیں قومی آد کا ایک بھی بندہ دنیا میں نہیں ہے حالانکہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی قوم سمود کا ایک بھی بندہ دنیا میں موجود نہیں ہے حضرتن علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد بھی دنیا میں موجود نہیں ہے قومی شعیب کا ایک بھی فرد دنیا میں موجود نہیں ہے سب کے سب ہلاک کر دیے گئے تو پہلی دعا جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان دو دعاؤں میں یہ تھی اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں دوسری دعا آپ نے یہ مانگی اے اللہ میری امت کو افتراق سے انتشار سے آپس میں باہم دست, دست و گریبان ہونے سے لڑنے سے بچا لے اللہ نے کہا یہ نہیں قبول ہو سکتی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ بات یاد رکھے یہ امت جس دن تک وہ پاک باز لوگ تھے جن کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں اختلاف تھوڑا بہت تھا لیکن یہاں تک نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائیں لیکن یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھی ہر دور میں قبائل کی بنیاد پہ قوموں کی بنیاد پہ ملکوں کی بنیاد پہ اور مسلقوں کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور قتل کرتے رہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی شدت میں کمی آ جائے اس میں ہم کچھ نہ کچھ بچ جائیں تو کیا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کوئی حل بتلایا ہے تو میرے عزیز بھائی ہاں اللہ رب العزت سورت حجرات ہے چھبیس ماں پارا ہے اس کی آیت نمبر نو اور دس اللہ رب العزت ہمیں اس کا اس بیماری کا نسخہ بتلاتے ہیں جب یہ بیماری مسلمانوں کے اندر آ جائے بہم دستوں گرے ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ ہو ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو تو پھر کسی بھی مسلمان کو خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انتا افتانی منلو اگر ایمانداروں کے اللہ کو رب ماننے والے قرآن کو اپنی کتاب ماننے والے اور محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم اگر باہم دست و ہو جائیں اگر لڑ پڑیں کتاب کریں افطراک میں مبتلا ہو جائیں تو کہا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس کلیش کا حصہ نہیں ہے انہیں چاہیے فاسلی ہوں بینا خبریں اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ اپنی طاقت کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے ظلم سے باز نہیں آتا پھر وہاں پہ یہ حکم نہیں ہے کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حالات میں فن بغت اہدا ہما الخرا اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے ف ان بغت اہدا ہما الخرا فقاتل التی تبغی پھر اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اگر ہم خاموش رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حق کا علم ہو جائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ خاموش رہتا ہے کہا یہ گونگا شیطان ہے کردار ادا کرنا ہر ہر ہر دور میں ہر معاملے میں ہر مسلمان پہ فرض ہے جو لڑنے والے ہیں ان میں آپس میں کلش کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں زیادتی کر رہا ہے فکو دلتی تب جو باغی ہے جو زیادتی کرنے والا ہے جو شورش کرنے والا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اس سے لڑو روکو اس کے ظلم سے یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم اس حدیث کو رغائت کرنے والے سیدنا انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا گیا انس کیا آپ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا مظلوم کی مدد تو سمجھ آگئی ہمارے ظالم کی مدد کیسے کریں گے آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ یا گرے کو پکڑ کے روکو کہ میں ظلم نہیں کرنے دوں گا یہ مدد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو میرا امتی ہے جو میرا کلمہ پڑتا ہے مجھے اپنا نبی مانتا ہے وہ ظالم اور مظلوم کو ایک تنازع میں نہ رکھے جو ظلم کرنے والا ہے اسے اس کے ظلم سے باز کرے اور یہ بھی فرمایا اتقیدہ وت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا ایک تو مظلوم بد دعا اسے دیتا ہے جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اور ایک مظلوم بدو اسے دیتا ہے جو پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ اتقیدہ وتل المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچو کیوں اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ قاعدہ یہ قانون ہے یہاں تک اس ظالم سے لڑو اس ظالم کا ہاتھ روکو امرا وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر دے کر لے کہ ہاں یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے میں نہیں زیادتی کروں گا اگر وہ اپنے ظلم سے وڈرا ہوتا ہے اب تک اس کے ساتھ قتال کرو بگت عہدہ ہوا <muchullan> میں اپنے پاس سے بات نہیں کہتا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ نے اپنے گھروں میں اس آیت کو ضرور جا کے پڑھنا اور غور کرنا سورت حجرات چھبیس و پارا آیت نمبر نو اور دس وہ ان کو ہی فتح منل منی نقطہ تلو اصلی ہو بینا ہوماخرا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيحَ اِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ جب بھی مومنوں کے دو گروہوں میں کلیش ہو جائے تو پہلا سٹیپ یہ لو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان اصلاح کروانے کی کوشش کرو انہیں سمجھاؤ بجاؤو کیوں اپنا اثر و سوخ استعمال کرو اپنا بوجھ ڈالو اپنا کردار ادا کرو یہ ہے ہمارے باہم لڑائی کی بات ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ مفاد ٹکرا جاتے ہیں ان مفادات کی وجہ سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے ہم سکے بھائی ہیں ہم چچا زاد ہیں ہم مامو زاد ہیں یا ہم کلما گو بھائی ہیں کسی بھی طریقے سے ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور اختلاف کی صورت میں جو انصاف کا فیصلہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے منصف بنایا جاتا جاتا ہے ہے جس کے ہاتھ میں فیصلہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے درمیان فیصلہ کر دو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ ان کا تماشا کرے پتلی بنا کے انہیں نچائے کہا جس کے ہاتھ میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اپنی خاندانی اپنے خاندانوں کو نہیں دیکھتا اپنی واقفیت کو کسی کی سفارش کو نہیں دیکھتا کسی کی رعایت نہیں کرتا م. کچھ بھی ہو جائے انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ مالک ساری کائنات کے خالق و مالک نور کے ممبر کے اوپر جنت کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو اللہ ان عدل کرنے والے منصفوں کو اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے اور اس کے برعکس ایک بندہ انصاف نہیں کرتا جسے ہم اپنی زبان پخ مار دیں رشتے کی بنیاد پہ سفارش کی بنیاد پہ یا گروپ بھاڑا ہے اور اس کی اس کی خوشنودی کے لیے یا وہ طاقتور ہے یا وہ مالدار ہے اس لیے اس کی حمایت کرتا ہے کہا جو جس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو دیا گیا اور اس نے ڈنڈی ماری وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یہ دو متضاد وہ جس نے انصاف کیا دونوں میں سے کسی کا بوجھ نہیں لیا اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کا فیصلہ کیا وہ نور کے ممبر پہ ہوگا اور جس نے ایک پخ مار کے دوسرے کی حمایت کر کے ظالم کو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کے فاصلے پہ بھی خوشبو آئے گی ایک سوار ستر سال تک سواری بھگاتا رہے تو جتنی دور وہ پہنچتا ہے جنت کی خوشبو اتنی دور بھی وہیں پہ اس طرح ہی آتی ہے جس طرح جنت کے اندر آئے گی اللہ ہمیں بد نصیب نہ بنائے تو میرے عزیز بھائیو یہ ایک قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ جب مسلمانوں میں کلیش ہو اس وقت اس کلیش کے اندر کیا کرو پہلا سٹیپ اصلی ہو بہینا اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان چھوڑ دو مسلکوں کے تعصب کو چھوڑ دو برادریوں کے تعصب کو قومیت کا تعصب کو چھوڑ دو ہماری ذات برادری ایک ہے وہ مسلمان ہے باقی تو صرف ہمارا تعارف ہے کہ یہ فلاں ملک کا فلاں شہر کا رہنے والا ہے یہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے یہ تو صرف ایک ایسی بات ہیں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اصل حیثیت تو ہمارے پاس اس چیز کی ہے جسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں اس میں ہم افریقہ سے لے کر ہم سری لنکا کے جزیروں تک ہمارا زبان پہ بات ایک ہی ہے اشحد اللہ اللہ اللہ و اشحد ان محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلم> یہ اس رشتے کو پہچانے اور ہمیشہ اللہ رب العزت نے فرمایا شاہدینک اللہ اے اہل ایمان اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وقون و ماسادین سچوں کے ساتھی بننا جھوٹے بندے کا ساتھ نہ دینا اتق اللہ وخون و ماسادین سچوں کے ساتھی بننا تو یہ ایک قاعدہ ہے ایک قانون ہے جب مسلمان بس دست و گریبان ہو جائیں تو اس وقت یہ کریں آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت کرائس کا شکار ہے ہمارے اٹھاون ممالک کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں فساد جہاں ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری یہ سب کچھ نہ ہو اور اس کی بنیاد یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں جب تک غلط کو غلط نہ کہا جائے اور غلطی کی نشاندہی نہ کی جائے انسان سمجھ لے کبھی بھی اسلام ممکن نہیں ہے جب رات کو دن کہتے رہے یا دن کو رات بناتے رہے تو پھر یاد رکھے اس میں خیر کا پہلو کبھی بھی نہیں نکلے گا ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ایسا کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اس کے اسباب کیا ہے میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ میری امت فتنوں سے دوچار ہو جائے گی اور ان فتنوں کے اور میری امت کے درمیان ایک دروازہ ہے جب تک وہ قائم ہے میری امت پہ فتنے نہیں آئیں گے اور وہ دروازہ کیا تھا یہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفا بن یمان کو بتلایا لیکن کہا کہ کسی کو بتلانا نہ یعنی یہ نہ بتلانا کہ دروازہ کیا ہے اور حضرت حزیفہ بن یمان نے اس بات کا انکشاف اس دروازے کے ٹوٹ جانے کے بعد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے درمیان فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے اس کا نام عمر ہے جب تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے میری امت میں فتنہ نہیں آئے گا اور جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا اس کے بعد یہ فتنہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا توڑا کس نے اس شخص کا نام تھا ابو لولو فیروز اس نے فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کو زہر میں بجایا گیا تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے مؤزن نے اقامت کہی آپ نے اللہ اکبر کہ اپنے ہاتھ باندھے تو اس نے چھڑا مار دیا اور یہ وہ وقت تھا جب اس امت کے اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ تھا اسے توڑ دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے اور کیوں توڑا کس کے مفاد تھے پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تیرہ لوگوں کو قتل کیا اور پہلی صف میں لوگ جو تھے زخمی بھی کیا اور قتل بھی کیا مسجد کے اندر نماز کی حالت میں اور جب اس کے بچنے کی امید نہ رہی ایک صحابی نے اپنا جبہ اتار کے اس کے اوپر ڈال کے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا آج اس کا علاماتی مزار ایران کے شہر مشہد میں بنایا گیا ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج کا ثواب اگر ایک بنا ہے تو مشہد میں آ کے جو ابو لولو فیروز کے مزار پہ آ کے طواف اور سجدے کرے گا اسے سو حجوں کا ثواب ملے گا یہ پہلا بار تھا جو امت محمد الرسول اللہ پہ کیا گیا دوسرا بار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دماد رسول ہیں ان کا نام لے کے رسول اللہ کے دوسرے دماد سیدنا عثمان کو قتل کیا گیا اور ان کو قتل کرنے والے کون تھے وہ بھی یہی لوگ تھے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گرد گیڑا ڈالا گیا جب سید سیدہ علی رضی اللہ تعالی کو ان کی اصلیت کا پتہ چلا اور آپ نے فیصلہ فرمایا تو اس وقت انہی میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ابھی ملجم تھا اس نے سید علی کو شہید کر دیا انہی کی کتابوں میں دیکھ لو رپگنڈے کے زور پہ مجھے یزید سے کوئی ہمدردی نہیں ہے سیدنا حسین کے جوتے برابر بھی نہیں وہ اس کا نام لے کے صرف اپنے قتل کو چھپا رہے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کوفے کے شیعہ تھے اور امام مالک رحمت اللہ ان کے پاس ایک شخص آیا آ کے عرض کی اے امام وقت میں ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں اگر حرم کے اندر مچھر مر جائے احرام کی حالت میں تو اس پہ کیا ہے آپ کو بڑا تعجب ہوا کہنے لگی کہاں سے آئے ہو کہنے لگا کوفہ سے کہنے لگے نبی کے نواسے کو مارتے ہوئے شرم نہ آئی آپ آج مچھر کے مرنے پہ پوچھتے ہو فدیا کیا ہے نمبر تین جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو مصر کے اندر عبیدیوں نے حکومت بنائی یہ بھی مسلکن یہی تھے اس کے حکمران نے یہاں پہلے ایک بات عرض کر دوں آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے ہمارا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا بھی اور یہود کا بھی بیت المقدس تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ تھے آپ بڑے دانا انسان تھے اس وقت آپ مکہ مکرمہ کے اندر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ آپ پہلے کابت اللہ آتا اس سے آگے بیت المقدس آتا بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت اللہ کے بھی سامنے ہے لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آ تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں کابت اللہ جنوب کی جانب ہے اور وہ شمال کی جانب ہے ہمارے یہاں کابت اللہ مغرب کی جانب ہے مدینہ منورہ میں قبل کا رخ جنوب کی جانب ہے اور مدینہ منورہ میں بیت المقدس شمال کی جانب ہے اب یہاں ممکن نہیں تھا کہ بیت اللہ کو بھی سامنے رکھے اور بیت المقدس کو بھی سامنے رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کچھ نہیں تھے پر دل کے اندر ایک سوچ تھی اللہ کبھی بیت اللہ کو کبلا بنا دے تو اللہ نے جو آئےت نازل کی اس میں کہا کد نہ رات اکلوج ہی کف آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا میں آسمان سے دیکھا کرتا تھا آپ کی دل کی سوچ کو پڑھا کرتا تھا جو میں تیرے لیے تیری خواہش پہ قبلے کو تبدیل کر دیتا ہوں اب یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہے بیت اللہ جب تک قیامت کے قریب ایک اس ایک کالے رنگ کا حبشی اسے برباد نہیں کرے گا اس وقت تک مسلمان اسی کی طرف نماز پڑھتے رہیں گے اور اسی کے گرد طواف کریں گے لیکن شیعہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی موجود ہے کہ جس طرح بیت المقدس تحویل ہوا اور قبلہ بنا بیت اللہ قیامت کے قریب جب ہمارے امام غائب کا ظہور ہوگا تو اللہ ایک دفعہ پھر قبلے کو تبدیل کریں گے اور یہ بیت اللہ برباد ہوگا اور کوفے کو قبلہ بنایا جائے گا اس سوچ کو لے کے چودہ سو سال سے چل رہے ہیں یہ کسی حکومت کے خلاف لڑائی نہیں ہے میں آپ کو عرض کر دوں تین سو دس ہجری میں ذل حجا کا مہینہ تھا 929 سو عیسوی جنوری کے اندر اسی نے مصر سے ایک لشکر لے کے آئے حاجیوں کے روپ میں جب حجاج حج کر رہے تھے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ان قرامتی شیعوں کے سرداروں نے اور ان کے وہ لوگ جو ہتھیار ساتھ لائے تھے اس وقت کوئی باضابطہ ایسی حکومت نہیں تھی جو چیک کر کے اندر بیچتی اور ان کی یہ سازش کامیاب ہوئی انہوں نے وہاں پہ ہزاروں حاجیوں کو بیت اللہ کے سہن میں قتل کیا اور پھر ان کا سردار جو تھا اس نے بیت اللہ کے اندر یہ نعرہ لگایا انا بلّہ و بلّاہ نعوذ بلاہ من ذالک سن میں خدا ہوں اور جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ آ گیا ہے اور پھر اس نے کہا یخلک الخل و افنی ہم انا جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور آج برباد کر رہا ہے میں وہ خدا ہوں اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ خوبصورت پتھر جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے آیا تھا جو شخص حق کے ساتھ اس کو بوسا دیتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے زبان اور ہونٹ دیں گے اور جس نے اسے حق کے ساتھ اور عقیدے اور صحیح عقیدے کے ساتھ چوبا چوما ہوگا یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا اس پتھر کو توڑ کے ساتھ لے گئے حضر اسود کو اکھاڑ کے بیت اللہ سے ساتھ لے گئے بیس سال تک یہ ہزر اسود بیت اللہ سے الگ رہا اور لوگ طواف تو کرتے تھے لیکن تڑپا کرتے تھے کہ حضر اسود نہیں ہے اور جب اس نے یہ توڑا تو اس نے کہا این تئی ابابل قرآن میں جس پرندے ابابیل کا تذکرہ ہے کابا کو ڈھانے والوں کے لیے جو اعلان ہے وہ کہاں ہے پرندے اینا ہجارت من وہ کنکر اور پتھر کہاں گئے جو ابراہ کے لشکر پہ برسے تھے میں نے بھی یہی کام کیا ہے اور یہ بد قسمت گروہ بھی وہی تھا میرے عزیز بھائیوں بات لمبی سے لمبی ہو سکتی ہے چھ مرتبہ حجر اسبت بیس سال کے بعد پھر انہی کے اندر ایک شخص تھا اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی اس نے وہاں سے اٹھایا یہاں لے کے آیا اس نے کہا میری قوم نے یہ ظلم کیا تھا میں حضر اسبت لے کے آیا ہوں پھر اس وقت کے اولما نے اس کا امتحان کیا اور پھر اس حجر کو دوبارہ وہاں پہ نصب کر دیا گیا چار مرتبہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسی عقیدے کے لوگوں نے این موقع پا کر اس پتھر پہ حملہ کر کے اسے توڑنے اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کی مدد آئی اور کسی شخص نے دیکھا اور انہیں قتل کیا اللہ حاضل قیاس یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا میرے عزیز بھائیوں اسی اسی مزاج اسی ذہن کے ساتھ یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے چودہ سو چھ ہجری میں اگست انیس سو چھیاسی کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ ایران کے جتنے حجاج تھے حکومت نے انہیں ٹیچی کیس دیے ان کے اندر خفیہ خانے بنے ہوئے تھے ایسا بارود بھیجا گیا جس سے اگر تھوڑا سا بھی بارود کو آگ لگائی جائے تو کتنی ہی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے سکتا ہے اور یہ وقت سے پہلے پکڑا گیا جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ تواف ودا اور عرفات میں اس بارود کو آگ لگانی تھی تاکہ حجاج مرتے جب یہ سازش ناکام ہو گئی اگلے سال پھر حملہ ہوا ایران کے انہی لوگوں نے مسجد حرام کے قریب چودہ سو سات ہدری میں جولائی کی آخری تاریخیں تھیں اور ہنگامہ کیا شار ابراہیم خلیل پہ بہت سے حاجیوں کو قتل کیا یہ انیس سو ستاسی میں ہوا پھر یہی پہ بس نہیں ہوئے ایک سال انہوں نے گیپ ڈال کے چودہ سو نو میں انیس سو میں پھر ہاں ہنگامہ آرائی کی اور ان کی ہنگامہ آرائی کو روکا گیا اس کے بعد پھر جو بھی ایسے حجاج آتے ان کی بڑی سخت تلاشی لی جاتی کہ مکے کے اندر کوئی چیز نہ لے کے جائیں پھر انہوں نے یہ حملہ مسجد نبوی میں کیا دو ہزار نو چودہ سو تیس ہجری میں کثیر تعداد میں لوگ انہوں نے رات کے وقت بائی چانس یہ ہے کہ اس وقت میں بھی وہاں تھا ہمیں صرف اتنا ہی پتا چلا اشاع پڑھ کے آئے تو کچھ بھائی ہمارے لیٹ آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بہت سی پولیس اور بہت سے لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد ہیں یہ ساری باتیں ہمیشہ چھپاتے رہے تو وہاں پہ انہوں نے پہلے مسجد نبوی کو گھیرا پھر اس گھیرے اس کے بعد یہ بکی الغرکت میں داخل ہوئے انہوں نے امہات المنی خصوصاً ام عائشہ کی قبر کو ان کی بے حرمتی کرنے کی پھاڑنے کی کوشش کی اور یہ تصویریں بھی نیٹ پہ موجود ہیں اللہ رب العزت کا احسان ہے وہ ان کا محافظ ہے اس نے حفاظت کی اور یہ اپنے مقصد میں اس سال بھی ناکام ہو گئے انہوں نے پھر دو ہزار دس کے اندر مسجد حرام کے قریب پھر رات کو رات کے وقت فساد برپا کیا جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے جب آپ طواف کریں پوری دنیا کے اٹھونجا ممالک میں سے حجاج آتے ہیں لیکن حجاج کو سب سے زیادہ اذیت یہ لوگ پہنچاتے ہیں کبھی سامنے سے آ جائیں گے کبھی ان کی عورتیں آ جائیں گی کبھی رستے کاٹیں گے یعنی کوئی ایسا کام جس سے حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ لوگ آ کے بیت اللہ کے سہن میں کرتے ہیں پھر اس کے بعد انیس سو ستانوے کے اندر اسی ایران کی آشیرواد پہ حالانکہ الخبر شہر جو جس کی کویت کے ساتھ سرحد ملتی ہے وہاں پہ اکثریت آبادی شیعہ کی ہے اور یہ صدیوں سے ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے انہوں نے وہاں انگیخت کر کے ان کو آمادہ کیا انہیں اسلحہ اور وہاں ایک بہت بڑی قتل و غارت گئی ہوئی ایک ہی رات حملہ کر کے بہت سے سنی لوگوں کو قتل کیا گیا میرے عزیز بھائیو جن لوگوں نے بیت اللہ دیکھا ہوا ہے ان کو معلوم ہے بیت اللہ کے چار کونے ہیں ایک کونے پہ حجرِ اسبد ہے ایک کونہ ہے اس کا نام ہے رکنِ شامی وہ کونہ شام کی طرف ہے دوسرا تیسرا کونہ اسے کہتے ہیں رکنِ عراقی یہ عراق کی طرف ہے ایک کونہ ہے جس کا نام ہے رکنِ یمانی یہ یمن کی طرف ہے رکنِ جو حجر اسود کا کونا ہے اس کونے کے سامنے سمندر ہے اور باقی تین کونے جو ہے اس میں عراق شام اور یمن لگتے ہیں یہ در حقیقت اسی سازش کا اسی عقیدے کا حصہ ہے کہ ان تین ممالک کے اندر ان کی حکومتوں کو قائم کر کے سعودی حکومت نہیں بیت اللہ اور حرمین کو برباد کیا جائے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑے تو کیا حکم ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں تو جب مسلمانوں ہمارے سب سے مقدس ترین گھر ہم مسل کی بنیاد پہ نہ سوچے ہم اس بات پہ نہ سوچیں کہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے لوگوں ہمیں تو دین ہی وہاں سے ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اربوں سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی جن سے جن لوگوں نے ان سے نفرت کی انہوں نے میری وجہ سے ان سے نفرت کی تو ہم اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم پہ کہ آتے جب ہم پہ سلاب آتے جب ہمارے اوپر زلزلے آتے جب ہماری حکومتیں معاشی طور پہ اکھڑ جاتی تو انہوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کس مسلک کی حکومت ہے انہوں نے صرف یہ سوچ کے مدد کی تھی کہ یہ مسلمان ملک ہے آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ اپنا ہے یا پرایا میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں میں اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ کے گر بیت اللہ سے کرتا ہوں میں اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اپنے رسول سے کرتا ہوں اور ان کے شہر سے کرتا ہوں تو اگر ہمیں اپنے نبی سے ان کے شہر سے ان کے اللہ کے بعزت والے گھر سے محبت ہے تو پھر اپنا کردار یہ نہیں کہ ہم ان کو قتل کریں یہ نہیں ہے ان کو سلم سے روکیں آپ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ شاید امریکہ نے افغانستان اب یا عراق میں انہوں نے تو بمباری کر کے مارا تھا نا یہ مسلمانوں کی بچیوں کو اور بچوں کو پکڑ کے ان کی کمروں پہ چاکو کے ساتھ داغ لگاتے ہیں پھر اوپر نمک چھڑکتے ہیں اور اپنے بوٹ کے ساتھ مسلتے ہیں اور ڈنڈے مار مار کے ان کے چہروں پہ انہیں قتل کر رہے ہیں کیسے حالات میں ہمیں حکم نہیں ہے اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم تو صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو سمجھ آئی ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے ہاتھ روکیں آج امتِ محمد الرسول اللہ پہ فرض ہے کہ جو لوگ قابت اللہ کی بربادی کا سوچتے ہیں جن کے عقیدے کا حصہ ہے ہم انہیں اس ظلم سے روکنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اکول قولی حادہ و استغفر ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ من شرور انفسنا و من سیئیات من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم آل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد یہ کچھ لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سے دعا کریں جو بھی بھائی بیمار ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا یمن اور سعودی عرب کی کشیدگی کی وجہ بیان کریں میں نے عرض کیا ہے یہ ایک بھائی نے بڑا عجیب سا سوال کیا ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی مندر پہ یا گرودوارے کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے مزدوری کی غرض سے نہیں لینا چاہیے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں بالکل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے دوسرا سوال ہے گناہ ب کیا ہے لذت یہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے بعض ایسے گناہ ہیں یعنی ہم ایک ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے یہ لذت وہ جس طرح زنا کرتا ہے تو اس کی وقتی طور پہ اسے کوئی لذت محسوس ہوتی ہے یا چوری کرتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ ملتا ہے یہ ہے وہ لذت کا لفظ جو اس پہ بولا جاتا ہے بے لذت وہ ہے جس سے فائدہ بھی کوئی نہیں لیکن انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے ایک بھائی نے کہا ہے کہ آج کل ہمارے میڈیا پر جو لوگ آتے ہیں ان کو ایران فوبیا ہو گیا حالانکہ ایران نے کبھی مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ زیاء الحق رحمہ اللہ نے اپنے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل عبد الرحمٰن انہیں بھیجا وہ خمینی کے پاس گئے اور اٹامک کے معاملے میں ان کی مدد کی تو انہوں نے یہ راز فاش کر کے ہمیں دنیا کے سامنے طنز کا نشانہ بنا دیا ان کا احسان کا یہ بدلہ ہے اور وہی خمینی جسے ہم امام یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں انہیں آتے ہی ایران میں جب آئے تھے اور انہیں حکومت ملی تھی تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا آج بھی آپ میڈیا پہ وہ تقریر نکال کے سن سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اربوں سے قادسیہ کی جنگ کا بدلہ لینا ہے یعنی قادسیہ کی جنگ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی حضرت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپاہ سلار تھے اور یہ ایران کو آخری شکست فاش ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کادیا کی جنگ کا اربوں سے بدلہ لینا ہے تو سیدھی طرح کہو مسلمانوں سے لینا ہے تو ٹھیک ہے پتا چلے کہ آپ مسلمانوں کے کتنے محب ہیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ کیا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا ان کی قبر پر فاتحہ خانی کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں فاتحہ خانی کیا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جب گئے تو آپ کی ایک سنت ہے دعا ہے آپ جب قبرستان میں جاتے کہتے ہیں السلام علیک یا اہل القبور اے قبروں والوں تم پہ سلامتی ہو انتم السابقون ونحن اللہ کون تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تم سے ملنے والے ہیں یغفر اللہ لنا و ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے معافی کی درخواست کرتے ہیں یہ کلمات ہیں سنت اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلائے <تصفيق> ایک بھائی نے کہا حدیث کی روشنی میں واضح کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران سوالات کے جواب دیتے تھے ہاں میرے بھائی دیتے تھے اس وقت پرچی تو نہیں ہوتی تھی ڈائریکٹ سوال مقال میں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کئی لوگوں کو بات کرتے ان سے سوال کرتے وہ ان کا جواب دیتے اور بعض اوقات صحابہ میں سے بھی کوئی شخص بات کرتا اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ ہماری جانور ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہم پیاسے مر گئے فرمایا کیا ہوا ہے جی بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اسی وقت بارش شروع ہو گئی یہ آئندہ ہفتے تک مسلسل بارش برستی رہی جب اگلا ہفتہ ہوا جمعے کے لیے پھر وہ آیا تو کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مر گئے ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہمارے رستے بند ہو گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہا بارشوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا آپ نے فرمایا ان انسان اکانا انسان بڑا جلد باز ہے پھر آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ ہوا علینا ولا اللہ اس بارش کو ہم پہ سے دوسری جگہ پہ لے جا تو اللہ رب العزت نے وہ بند کر دی تو یہ سوال و جواب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کسی بات کا جواب نہ دیتا تو میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اپنے لیے میرے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک بات کی ہے اور جو مجھے اللہ کی توفیق سے جواب بن سکا میں آپ کے سامنے عرض کیا اپنے پاس سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دوسری مثال بھی ذہن میں آئی حضرت سلیغ غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد میں آئے اور آ کے بیٹھ گئے دوران خطبہ آئے آپ نے انہیں دیکھ کے کہا یا سلیق اسلر قاتین اے سلیغ تو نے کیا دو رکھتے پڑی ہیں انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پڑی یہ مقالمہ ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کم کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ رقاتین دو رکھتے پڑھو پھر بیٹھو یہ مقالمہ ہوا اسی طرح ایک دفعہ حضرت عثمان ربزی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کسی سفر سے واپس آئے تو دوران خطبہ آگئے تو ان کی پراغندہ حالت کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ کو پتا نہیں جمعہ کا دن تھا آپ نے غسل کیوں نہیں کیا تو انہوں نے پھر عرض کیا یا اللہ میں سفر سے آیا ہوں اس لیے میں نہیں کر سکا میں آپ کا خطبہ شروع تھا اور اس لیے میں آ گیا تو یہ باہم کسی کا پوچھنا یا جواب دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ایسی جسارت کبھی نہ کرتا کیونکہ میں تو یہی امید لے کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ شاید اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کے اللہ ہمیں آخرت میں کامیابیاں تھا فرما دے کیونکہ یہی طریقہ کار تھا ہم اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی مخالفت سے بچائے اور ان کی اطاعت کی زندگی بر توفیق عطا فرمائے اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعیزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقسنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للكوم الكافرین اللہم عیز الاسلام والمسلمین وازل الشرک والمشرکین اللہم دمر آداء الدین اللہم دمر آداء الدین اللہم محلق الظالمین اللہم محلق الظالمین اللهم الا اللهم محلق الكفرت الفجرت الذین یسدون عن سبیلک و یکذبون رسولک و یقاتلون اولیائک اللہم خالف بین کلمتهم اللہم زلزل اقدامهم اللہم شتت شملهم اللہم مزک جمعهم اللہم دمر دیارهم و انزل بهم باسک الذین لا تردہو عن القوم المجرمین یا رب العرباد یا ملیک ربنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين ونجھنا برحمتك من القوم الظالمین یا رب الارباب یا ملک الملود ازهی بالباس رب الناس وشب انتشا في لا شفاء لا شفاؤک شفاء لا يغادر سکما اللہم اشفنا بشفائیکا وداونا بدوائیکا واغننا بفضلکا منصفاك ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان محمد